امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ البلاغہ کے مکتوبات ہدایت نمبر سولہ. جنگ موقع پر حضرت علی علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے فرماتے تھے، پسپائی جس کے بعد پلٹنا ہو اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنا کے جس کے بعد حملہ مقصود ہو تمہیں کراں نہ گزرے تلواروں کا حق ادا کر دو اور پہلوؤں کے بل گرنے والے دشمنوں کے لیے میدان تیار رکھو سخت نیزہ لگانے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ چلانے کے لیے اپنے کو آمادہ کرو آوازوں کو دبا لو کہ اس سے بودا پن قریب نہیں پھٹکتا حضرت علی ہدایت فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور جاندار چیزوں کو پیدا کیا یہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کر لی تھی اور دلوں میں کفر کو چھپائے رکھا تھا اب جب کہ و مددگار مل گئے تو اسے ظاہر کر